الحمد اللہ رب المین و سمبیان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا صد المد المین معذل سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنل سلام اللہ علیہ کی طرف نسبت خطا کا مسئلہ کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کے نتیجے میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اگرچہ ہمارے لیے اتنا پریشان کون نہیں ہے جتنا کہ یہودیت کے فتنے جو امت ہے مسلمان کے رگوریشے کے اندر سرائد کر چکے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں لیکن پھر بھی دوستوں کے اصرار اور کہنے پہ اپنے مذہب اہل سنت و جماعت سلف صالحین کی صحیح ترجمانی کرنے کا دوستوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تو بغیر کسی رعی و رعایت کے جانب داری کے کسی کی ذات اور شخصیت کا دفاع کرنے کے بغیر ماہ رختہ حق کے لیے اور اپنے دوستوں کا دل مطمئن رکھنے کے لیے ناچیز کو اس موضوع پر بولنے کی ضرورت محسوس ہوشاء اللہ الرحمان ناچی اس کی جانب سے جو بیان ہوگا ان شاء اللہ ال آپ محسوس کریں گے اور دنیا محسوس کرے گی کہ اس کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا وہ کشاخ الحدیث بان کے بیٹھا ہوگا وہ مفتی بان کے بیٹھا ہو جو بھی جو بھی اپنے علمی حلقے میں اپنا مقام رکھتا ہے بذام خیش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے موضوع سے وہ استفادہ کرے گا اور محسوس کرے گا کہ مجھے وہ علم حاصل ہوا جو کبھی حاصل نہیں ہوا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آل فتنا تو نہ آئے متن وہاں قزا سویا ہوتا ہے لانت ہے اس پر جو جگا دے اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کس پہ ڈالی فتنے جگانے والے پر جو شخص پھر فتنے کو سلانا چاہتا ہے اس پر تو لانت نہیں وہ تو رحمت والا ہے بس آپ بادری پادری سمجھ, سمجھے جب حضور نے فرمایا فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے لانت ہے اس پر جو اس کو جگاتا ہے ارے بھائی گمراہ اور شیطان لوگ اہل باطل اہل وغالت اہل ہوا اہل بدع یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ فتنے کو جگانے والے ہوتے ہیں اہل حق کون ہوتے ہیں پھر فتنے کو سلانے والے تو ملامت کے قابل ملامت کا لائق فتنے کو سلانے والا نہیں کتنے کو جگانے والا افسوس یہ کہ آج بھی جب کتنا اٹھا تو جو اٹھانے والی تھی اس کا پیچھا کسی نے نہیں کیا فریم شرم نہیں آتی اس کی بذا آگے کروں گا میں نے کیا کہا ہے अच्छार अच्छार अच्छार अच्छार अच्छार अच्छार अच्छार अच्छार <laughs> جی چلو آگے کیا بھی کر دیتا ہوں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ربس کی رائے ہاں ایک عورت ہے کوئی وکیلن اس نے پتہ نہیں کوٹ کے اندر یہ بکواس کی یا کہاں بکواس میں کہہ رہا ہوں اس کی نیت سے اس کی نیت کو دیکھ کر وہ وکیل ہے وکالت کے اندر اس نے میرے خیال میں جج کے سامنے یہ کلام کیا یا اپنے کسی جو کلینڈ کہتے ہیں جس کو یہ موکل کہتے ہیں موکل جو وکیل بناتا ہے ان کو اس کے سامنے کہا بھائی جوڈیشلی یعنی عدالت ایسے نا جوڈیشلی ادھر صاحب کے کہتے ہیں عدل. عدل. جوڈیشلی انصاف اس کے لفظ پہلے دوہراتا ہوں میں اس نے کہا کیا بات کرتے ہو جوڈیشلی اور انصاف کی یہ توجہ نہ یہ اس کے لفظ ہیں نا انصافی اور جڈیشلی یہ اس کے لفظ ہیں نیٹ کے اندر محفوظ ہیں آپ سن سکتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جس وقت مجھے سنا گیا تھا اس وقت میں خطاب پر گیا ہوا تھا بڑے مہینوں کی بعد اس نے کہا نا انصافی اور جڈیشلی اس وقت تباہ ہو گئی جس وقت رسول کی بیٹی کو دھکے مار کر نکال دیا گیا اور حصہ نہ دیا گیا مجھے کمالیا کے کچھ دوستوں نے یہ کلپ سنایا اس میں نے کہا واہ, واہ واہ واہ واہ میں نے کہا یار یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے کہا کیسے ہم تو سمجھتے گستاخی ہے میں نے کہا اس کی نیت کے لحاظ سے گستاخی ہے اس کے ارادے کے لحاظ سے گستاخی ہے الفاظ دیکھو تو کرامت ہے کہتے کیا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے آپ نے توجہ نہیں کیا کہتے کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے نا اور جڈیشلی اس وقت تباہ ہو گئی جب بی کو حق نہ دیا گیا خاتون پاک کو حق نہ دیا گیا میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے نا اور الحمدللہ حق ہمارا مذہب یہی ہے کہ جس وقت صدیق اکبر نے سیدہ کو حدیث سنا کر واپس کیا تھا اس وقت نا انسافی کو خاک میں ملا دیا تھا وہ میں نے کہا دیکھو یار یہ اللہ نے اس کمینی کمینی کی زبان بھی اس کے اختیار میں نہیں رہنے دی یہ کتی بھوک رہی تھی صدیق کے اکبر کو اللہ نے زبان اختیار میں نہیں رہنے دی اس نے کہا کہ نا انصافی کو یہ نہیں کہنا کہنا تو تھا انصاف اور جوڈیشلی اور کہیں گئی نہ انصافی اے مفلا عالم جو خود اپنے ساتھ کرتی ہے وہ انصاف ہے پہلے ہو بے شرم بے حجیا لوگ کہاں ہیں؟ شرم نہیں آتی ان کتوں کو وہ جو تیرے ساتھ ہوتا ہے جو تُو اپنے ساتھ کرتی ہے جو تیرے ساتھ روزانہ ہوتا ہے یہ انصاف ہے خیر میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اللہ نے خاصو میں دی ہوئی ہے آہ آہ آہ خیر میرے بھائیو یہ وہ عورت ہے جس نے جس ملرونا نے سوئے ہوئے فتنے کو جگایا اب اس کی رد کے اندر جواب کے اندر اس کی بکواس کو لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے جو شخص بول رہا ہے وہ سلا رہا ہے فتنے کو یہ اس نے اٹھایا ہے لہذا یہ ملعونہ ہے اور اگر کوئی مومن اگر کوئی مومن اگر کوئی مومن, اگر کوئی مومن اس کے فتنے کو سلاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا حقدار تو ہمارے اس موضوع پر گفتگو کی دو قسطیں ہوں گی پہلی قسط میں مسئلہ عصمت میں مستعمل چند اصطلاحی الفاظ و کلمات کی وضاحت ہوگی ان شاء اللہ عزیز اور عصمت اور حفاظت کے معنی کی تحقیق اور ان کے احکام کی وضاحت ہوگی اور ہماری یہ پہلی قسط مقالے کی صورت میں مرتب ہوئی ہے مقالہ اب انشاءاللہ شاء پڑھ کر سنا دیا جائے گا اور دوسری قسط جو ہے وہ مذہب شیعہ میں معصومیت کی کہانی وہ بھی انشاءاللہ شاء مقالے کی صورت اختیار کر جائے گی اپنا چیز مقالہ شروع کرنے سے پہلے اس کے ماخر مسادر اور کتابوں کے نام گنواتا ہے جن سے خصوصی طور پر مدد لے کر یہ مقالہ تیار کیا گیا اور وہ کتب میرے پاس سامنے موجود ہیں سب سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفر رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی فقہ اکبر پھر اس کی جملہ شروحات اس کی تمام شروحات اس کے بعد تقویم الادلہ اصول فقہ پر امام ابو زید تبوسی کی اس کے بعد المحرر في اصول الفق امام شمس المسرخی اس کے بعد اصول الدین امام ابو اليسر بزدوی جو امام مشہور بزدی کے بھائی ہیں ان کی اس کے بعد المسایرہ امام ابن حمام کی اور اس کی دو شروحات المسایرہ المسامرہ کمال ابن ابی شریف کی اور قاسم بن قتل بغا قطلو بغا رحمہ اللہ اس کے بعد اسقول الدین امام استاد ابو منصور بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیرات احمدیہ اتم ابو شکور سالمی رضی اللہ عنہ فواتح رحمود شراکہ اس کے حواشی شروحات جوہرت التوحید اس کے حواشی اور شروحات خصوصاً کتاب التعرف لمذهب بتگ امام کلا بازی اور اس کی شرح امام مستملی بخاری رحمہ اللہ شروحات بخاری الصحائف راہیا حکیم سمر کندے کی مرام الکلام ایمان کامل شیخ عبد العزیز پر آر بھی الب حاج کی امام اب رسول کی المطاقت المطقد مول نفل رسول بدایونی کی <سؤال> اس پر حاشی المست المعتمد آلہ حضرت امام بریلوی کا کتاب الرشاد ال امام الحرمین کی اصول الدین امام جمال الدین غزنوی کی تفسیرات احمدیہ یا ملاجیمن کی سبحان تفسیر ساوی حاشیہ سجاعی اور خصوصا توفت فی بیان عصمت لمبیا شیخ فتح اللہ بنانی کی یہ چند ماخذ کے نام میں نے گنوائے ہیں ناچیر نے اپنے اس مقالے کے اندر ان سے خصوصی مدد لی نام گروا ہیں اگر کوئی حوالہ جات دیکھنا چاہے تو ان سے تلاش کر سکتا ہے سب سے پہلے مقالے کا پہلا عنوان وہ ہے مسئلہ عصمت میں مستعمل چاند اصطلاحی الفاظ و کلمات کی وضاحت کول ناچیر میں مسئلہ عصمت میں استعمال ہونے والے مسئلہ عصمت سے تعلق رکھنے والے جو الفاظ جمع کیے ہیں کل گیارہ ہیں گناہ جس کو ضم بھی کہتے ہیں عربی میں معاشیت بھی کہتے ہیں عسم بھی کہتے ہیں عوب بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ غلط تیسرے نمبر پہ خطا اور چوتھے نمبر پہ خلاف اولا پانچویں نمبر پہ غفلت چھٹے نمبر پہ نسیان ساتویں نمبر پہ صاحب آٹھویں نمبر پر آگس نویں نمبر پر لاہور عائب دسویں پر مزاح جس کو مذاق کہتے ہیں اور گیارہویں پر مباح, شوال مباح, مباح, شوال مباح, مباح, مباح, مباح, مباح ہر ایک کی وضاحت پیش خدمت ہے رمب محست گنا کوفر کس میں شامل ہیں یہ چاہے سغیرہ ہو یعنی گنا چاہے ہو یا کبیرہ اس کی حقیقت پائے جانے کے لیے ممنور اور محذور شرعی ممنوع شرعی اور محذور شرعی کا قصد اور ارادہ ہونا ضروری ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ایسے امر کے پائے جانے کے بغیر جو اس کو توبہ کے بغیر حقیقتاً غشیان بننے سے پھیر لے جیسے تعبیر و اشتہاد حکمت نسیان وغیرہ صاحب و نشان وغیرہ لہذا گناہ کی حقیقت یہ ہوئی معذور شرعی کا ارتقاب و ارادے کے ساتھ بغیر صارف نمبر دو زلت مہذور شرعی کہ اس ارتکاب کو کہتے ہیں جس میں اس معذور کا قصد بحیثیت حضر و منع نہ ہو عام عظیم کے معذور کا قصد بالکل نہ ہو بلکہ مباح کا قصد ہو اور فعل مباحث سبب بن جائے کسی معذور شرعی کا جیسے قتل قبتی یا محضور کا قصد ہو لیکن بحیثیت حاضر و منع نہ ہو بلکہ بحیثیت واحق ہو جیسے عقل شجرا الدنا سیدنا آدم علیہ السلام نمبر تین خطا معذور شرعی کا ایسا ارتقاب نمبر تین خطا معذور شرعی کا ایسا ارتقاب جو قصد محظور سے بالکل خالی ہو اور ظاہر ہے کہ ضلعت کی دو قسموں میں سے پہلی یہی ہے خطا ظلت کی قسم بن گئی اور ضلعت دو قسم ہو گئی ایک مہذلت اور دوسری وہ ضلعت جو خطا ہے لہذا ان کے مابین عموم و خصوص عموم و خصوص اطلاقی ہوا فتح عمر لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لغت اور عرف میں اگرچہ خطا کا مفہوم اہم ہے کہ گناہ اور جرم کو بھی شامل ہے مگر یہاں اس کا اصطلاح معنی بتانا مقصود ہے تم بھی کسی صغیرہ مملو و محدور شرعی کے ارتقاب بلا قصد ارتقاب بلا قصد مذکور مع الوضاحت سابقہ پھر پڑھ دیتا ہوں کسی صغیرہ مملو اور شرعی کے ارتقاب بلا قصد مذکور وضاحت وضاحتی سابقہ علماء کلام بعض اوقات ضلعت صغیرہ کہہ دیتے ہیں جیسا کہ شارح تعارف امام خواجہ اسماعیل مشتملی بخاری رحمہ اللہ نے کہتے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلت کا تعلق کسی کبیرہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کوئی ذلت کبیرہ نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ذلت سے مقصود ہوتا ہے مثلا تعلیم امت تو وہ صغیرہ کے بلا قصد مذکور بالوضاحت سابقہ کے پائے جانے سے جب حاصل ہو جاتا ہے تو کبیرہ کو قصبے مذکور سے خالی کر کے اس کو ذلت بنانا ضرورت سے آگے قدم رکھنا ہے اور یہ اس اصل کے خلاف ہے کہ کل و مایو تقدر بھی ضرورہ آ یہ تقدر و بحث بھی ضرورہ لیکن مخفی نہیں یہ بات صرف اور صرف افعال انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے دوسروں میں کفر تک کی ذلت ہو سکتی ہے اور پھر اس کے اقام کو تو فکر و کلام میں مجبور ہیں خطا کی تقسیم دو قسمیں خطا دو قسم اجتہادی غیر اجتہادی پہلی وہ ہے کہ مشتحد نامعلوم حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے تو اس کو خطہ لگ جائے لہذا یہ مخصوص ہو گئی مستحد کے ساتھ اور حکم شرعی کے ساتھ دوسری وہ ہے کہ مستحد یا غیر مشتحد کسی مباح اور جائز امر کو کرنا چاہے مگر تھوڑی سی غفلت سے یا عادم توجہ اور رحول آنے سے ممنوع و معذور شرعی کا ارتقاب ہو جائے جیسے روزہ کے ساتھ وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر جائے اور روزہ بھی یاد ہو خطا کا یہ معنی پہلے سے عام ہے یعنی خطائے غیر اجتہادی خطائے اجتہادی سے عام ہے فصد ابل ان دونوں کے حکم میں یہ فرق ہے کہ اول میں ثواب ہی ثواب ہے اور دنیا اور آخرت میں کوئی معافذہ نہیں اور ثانی میں ثواب نہیں اور دنیا بھی مواقع ہے اخر بھی معافذہ نہیں اسی لیے ایک حدیث میں آیا عزتحد الحاکم فاصاب الاآخر ہی اور دوسری میں آیا روفان امت القطاخر چوتھا لفظ خلاف اولا خلاف افضل جو کام شریعت میں نسبتا زیادہ ثواب رکھتا ہے اس کی بجائے کم ثواب والے کا اختتاب کرنا اس پر عمل کرنا یہ خلاف اولا ہوتا ہے جیسے اتن متخلفین قبل اذن الہی خاص آنے کے یعنی اعف اللہ عن کا لمازن طلب ہے پانچواں نمبر غفلت ہے غفلت کی کیا تعریف ہے مانا ہے امر شرعی مطلوب شرعی کا خیال دل سے ہٹ جانا اور اس سے بے خبری اور رحول ہو جانا اس کا مقابل یعنی غفلت کا ذکر بھی ہے ذکر نہیں ذکر ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور ذکر کا تعلق دل کے ساتھ جس کا معنی یاد ہے نمبر چھ نسیان نسیان کس کو کہتے ہیں بھول جس قوت حافظہ ذہن سے کسی بات کا اس طرح اڑ جانا کہ اس کو دوبارہ ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اس کے سبب کا دوبارہ قسم کرنا ضروری ہو یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ عامر شرعی کا ذہن سے یا قوت حافظہ سے نکل جانا اس طرح تاخیر نمبر سات صاحب صاحب کیا چیز ہے غفلت یا قلت تعمل یا عدم توجہ سے مطلوب شرعی کو ترک کرنا یہ سہارا آٹھواں ہے دینی یا دنیاوی فائدے کے بغیر دینی اور دنیاوی دینی اور دنیاوی دونوں کے فائدے کے بغیر کوئی کام کرنا یہ عادت ہے جیسے کپڑے کے ساتھ کھیلتے رہنا یہ حرام کام نو لہو لاکھ دل لگی دل بہلانے خیال بدلنے کے لیے کسی ایسے دنیاوی کام میں مشغول ہونا جس کا دنیاوی فائدہ تو ہو لیکن اکروی فائدہ نہ ہو یہ لحب و ہے مزاق کس کو کہتے ہیں مذاق خود کو یا دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا یا کوئی بات کہنا مزاف یعنی مذاق حق بھی ہوتی ہے اور باطل بھی ہوتی اگر اس میں سچ اور صحیح کہا جائے تو وہ حق ہے اگر جھوٹ بولا جائے تو باطل نہیں نمبر مباف جس کام کا کرنا اور نہ کرنا شرعاً مطلوب نہ ہو اس کو مباف کہتے ہیں یہ گیارہ الفاظ کی وضاحت ہو چکی اب اس کے بعد عصمت اور حفاظت کی تحطین معنی عصمت میں کلام متقل بظاہر مختلف اور منتشر ہے لیکن بعد دقت تعمل اور توجیحات کے دو معنی سامنے آتے ہیں ایک آم ہے اور دوسرا خش ہے آم یہ ہے مکلف میں گناہ یا خلافے مقام و شان کام کرنے کا ارادہ ہی پیدا نہ کرنا عام عظیم کہ ایسا فی جمیع اوقات ہو یا فی بعض الاوقات شریعت میں ایسا ہونا واجب ہو یا جائز ہو اور ایسا نہ ہونا محال ہو یا ممکن یہ عصمت بالمعنى العام ہے کیونکہ حفاظت کو بھی شامل ہے غیر امبیا کے لیے جب استعمال ہو تو یہی مانا مراد ہوتا ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے اس شخص سے گنا کا صادر نہ ہونا اور اس شخص کا گنا سے پاک ہونا تمام اوقات میں یا اکثر اوقات میں دوسرا معنی یہ ہے بندے کے اندر گناہ یا خلاف مقام کا ارادہ پیدا نہ کرنا یا کہیں ایسے ارادے سے بندے کو پاک رکھنا کہ اس سے گناہ یا خلاف مقام بنسبت مقام غیر معصوم کے کام کا صادر ہونا اس سے شرحن محال اور اس کا ایسے ارادے سے پاک رہنا شرحن واجب ہو یعنی شرع خبر دے کہ اس سے ایسا ہونا کسی وقت میں نہیں ہو سکتا اور ناقابل انفقاق ہے یہ عشمت بل مان ہے کیونکہ حفاظت کو شامل نہیں کیونکہ اگرچہ دائمی پاکی غیر معصوم میں ہو سکتی ہے لیکن واجب نہیں ہوتی بلکہ جائز ہوتی ہے یعنی شرح نے یہ کہیں بھی کہا ہوتا کہ ایسے لوگوں سے جو محفوظ ہیں کسی قسم کا گناہ یا خلاف مقام بنسبت شخص غیر معصوم کے مقام کے صادر ہونا ہمیشہ کے لیے ناموں محال ہے اور اس کا ہمیشہ پاک رہنا ضروری اور واجب ہے یا یوں کہیں کہ شرح نے کہیں یہ خبر نہیں دی ہوتی کہ یہ شخص ہمیشہ گنا ہوں یا خلاف مقام سے ہمیشہ پاک رہے گا کیونکہ صادق مصدوق کی خبر کے سراپا صدق اور مطابق للواقع ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے افعال کبھی صادر نہ ہوں ورنہ قذب لازم آئے گا جو ہار ہے خیال رہے ہماری قسمت اور حفاظت کی اس تقریر سے ان دونوں کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصمت میں پاک ہونا شران واجب ہے اور ناپاک ہونا شرحان محال ہے جبکہ حفاظت میں شرعن اول ذکر جائز اور مؤفر ذکر ممکن ہے یعنی شرعی ممکن اور ظاہر ہے کہ شرعی جائز اور ممکن کا وقوع بھی جائز ہوتا ہے کیونکہ اس کے وقوع سے کوئی شرع میں خرابی اور محال لازم نہیں آتا یہ ایک فرق ہے اور ایک دوسرا فرق بھی ہے اور وہ بیتوار موصوف کے ہے کہ عصمت انبیاء ملائکہ اور امت مجموعی کے ساتھ خاص ہے جبکہ حفاظت اہل بیت صحابہ اکرام اور اولیا کرام کی صفت ہے یہ جاننے کے بعد خبردار رہنا چاہیے کہ چمن زمان کے نام کے مفتی نے ڈاکٹر اشرف کو لکھے ہوئے خط میں ان دونوں کے درمیان یعنی عصمت اور حفاظت کے درمیان جو فرق کا دعویٰ کیا ہے کہ عصمت میں ارادہ گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے گنا پیدا نہیں کیا جاتا جبکہ حفاظت میں ارادہ گناہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے گناہ کو پیدا کرنا بھی پایا جا سکتا ہے وہ سراسر باطل اور انبیاء عالم السلام کی توہین کو مسلسل ہے کیوں کہ ارادہ گناہ خود گناہ ہے لیکن بات نہیں اس کے بعد ظہور گناہ کا مرحلہ ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ارادہ گناہ کے بعد کسی معنی کی وجہ سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ارادے کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ اور کی تصویرات موجود ہیں اسمت اور حفاظت کے معنی کی تحقیق ہو چکی اب متعلقات اسمت اور حفاظت بیان ہوتے ہیں مساجرہ مسامرہ کی اس بارے میں ایک کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ امور متعلقہ بام علیہ السلام تین قسم ہیں ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے متعلق امر جانا ہے نمبر دو امور بلاغیہ یعنی وہ امور جن کو انہوں نے لوگوں تک دینی حیثیت سے پہنچانا ہوتا ہے مختصر یہ کہ امور دینیہ نمبر تین ان دو قسموں کے علاوہ باقی امور یعنی یا تو ان کی ذات سے متعلق ہوں مگر ان کے لیے امر اور نہج نہ ہو اور یا دوسروں سے متعلق ہوں ان سے متعلق ہی نہ ہوں جیسے لوگوں کے محض دنیاوی امور جن کے متعلق وارد ہوا انتم عالم و امور دنیا اور یہ فرما کر عالمیت نہیں بلکہ محض تفویض اور برآت کو ظاہر فرمایا گیا ہے جیسا کہ شیخ محقق الامہ وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے لیکن خیال رہے کہ یہی تین امور غیر امبیا یعنی اہل بیت صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کے لیے بھی پائے جاتے ہیں مذکورہ اصطلاحی الفاظ کے احکامات بنسبت معصومین اور محفوظین کے اب وہ جو گیارہ لفظ جن کی وضاحت ہوئی ان کے احکام بیان ہوتے ہیں الحم اسلام کے متعلق کس کو استعمال کرنا جائز ہے کس کو نہیں ہے سب سے پہلے گنا سغیرہ ہو یا کبیرہ کا حکم گنا سگیرہ کبیرا کا حکم یہ ہے کہ ان سے عصمت کا تعلق انبیاء علیہم مسلا والتسلیم تسلیم کے امور ذاتیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے امور ذاتیہ میں گنا سغیرہ قبیرہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں قبل ظہور نبوت بھی اور بعد ظہور نبوت بھی زلت کا حکم نبراس میں ہے کہ مشائف سمرقند افعال امبیال السلام کے لیے ذلت کا لفظ استعمال نہیں کرتے لینظم مگر جمہور آئی فقہا اور محدثین اور متقلمین اور صوفیاء امبیا علیہ السلام کے امور ذاتیہ کے لیے لفظ ذلت کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ان سے واقع ہونے کو بھی ثابت کرتے ہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے خطا اجتہادی کا حکم خطا اجتہادی اس کا تعلق انبیاء کے امور ذاتیہ اور امور بلاغیہ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اختلافی مسئلہ ہے یہ جو حضرات کہتے ہیں امبیال مسلام اجتہاد نہیں کرتے اور ہمیشہ واحد کی اتباع کرتے ہیں ان کے نزدیک تو اسمت و عادم اسمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی خطا سے اور جو انبیاء عالم السلام کے اشتہاد کرنے کے قائل ہیں اور یہی جمہور اور اکثر آئی میں کو کہا محدث متقلین صوفیہ علیہ کا اشتہادی کا حکم اس کا تعلق انبیاء کے امور ذاتیہ اور امور بلاغیہ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اختلافی مسئلہ ہے جو کہتے ہیں انبیاء عالم السلام اشتحاد نہیں کرتے اور ہمیشہ آج کی اتباہ کرتے ہیں ان کے نزدیک تو اسمت اور آدم عصمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا یعنی خطا کے اور جو امبے عالم السلام کے اتحاد کرنے کے قائل ہیں اور یہی جمہور اور اکثر اما فقام اور تصیر متقلمین اور صوفیہ عالیہ ہیں اور ان کا یہ پسندیدہ مذہب ہے اُن حضرات میں سے اکثر تو خطائے اجتہادی سے معصوم جانتے ہیں امبے عالم اسلام کو لیکن بعض خطائے اجتہادی جائز سمجھتے ہیں یعنی امبے عالم اسلام کے لیے لیکن استمرار جائز نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمبی ہو جانا ضروری ہے مولانا فضل الرسول بدایونی المعتقد المنتقد میں اور ان سے پہلے بیشتر ماموں نے اس قول کو بعید اور محجور قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک یہی اس ہے لیکن خیال رہے قائلین پر فتوی بے ادبی یا گستاخی بھی نہیں لگایا گیا خطاع غیر اجتہادی کا حکم سوائے شیر رماعے کے سب آرے سنت اس کے وقوع کے قائل ہیں کیونکہ ذلت کی قسم ہے جس کا حکم گزر چکا ہے اب ذلت اور خطا اپنی دو قسموں کے ساتھ یعنی اجتہادی اور غیر اجتہادی ان دونوں چیزوں کی انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت اور ان کے لیے ان دونوں لفظوں کا استعمال انبیاء علیہ السلام کے لیے اس کے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں اور حوالے چاند پیش کیے جا سکتے ہیں اگر کتب خانے سے اس مسئلے کے لیے تمام کتابیں پیش کی جائیں تو میرے خیال میں گاڑی بھر جائے گی سب سے پہلے ذ اور خطا کی نسبت انبیاء الحمد سلاد والتسلیم کی طرف کرنے والے حضرات میں سے جن کو یہاں پیش کرنا مقصود ہے وہ سیدنا امام الما امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ علام <تصفح> اور میرے خیال میں ان کے حوالے کے بعد کسی کے حوالے کی ضرورت حاجت نہیں رہتی کیوں کہ سب کے امام ہیں یعنی یعنی محدثین کے بھی امام ہیں فوکہ کے بھی امام ہیں صوفیاء کے بھی امام ہیں متکلین کے بھی امام ہیں خصوصا ہنفیوں کے جب امام ہوئے تو ہنفی کا آپ کی بات کے آگے سر اٹھانا چیمان عدالت شر ہے فک اکبر میں نہیں پیش کر رہا فقہ اکبر پیش کر رہا خود امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب ہے متن جو ہے اس کا مجموعات الرسائل اللہ یہ کندھار سے چھپا ہوا نسخہ ہے تیرہ سو تریسٹھ ہجری میں تیرہ سو تریسٹھ ہجری میں کندھار میں چھپا تھا کبھی یہ وہ نسخہ ہے یہ فک اکبر ہے فکے اب نہیں امام صاحب کی یہ دو کتابیں ایک صحیح سند کے ساتھ آپ کی طرف منسوب ہے دوسری جو ہے وہ ضعیف صنعت کے ساتھ فکے ابسط جو ہے اس کی صنعت ضعیف ہے اس کے اندر ابو ابو بلخی ہیں وہ ضعیف ہیں تو میں نے فکے اکبر کا حوالہ دینا ہے جس پر شرح ہے ملا علی قاری کی اور دوسرے حضرات کی, کی اس فقہ اکبر میں یہ صاف الفاظ آپ سن سکتے ہیں و قد کانت من ہوم ہاں اس سے پیچھے پڑھتا ہوں ولبیا ولحم السلات وسلام الحم منتظہ انغیر ولقبائر ولقفر امبیال مسلا تو وہ تسلیم سب کے سب چھوٹے بڑے گناہوں اور کفر سے پاک ہیں وقت کا نتم ہوں ضلع تم لیکن ان سے ان سے یقیناً کچھ ذلتیں ہوئی لفزشیں ہوئی جن کی وضاحت ذلت کی کر چکا ہوں وہ اور کچھ خطائیں ہوئی جن کی خطا کی وضاحت دو اصطلاحی وہ پہلے کر چکا ہوں بتا چکا ہوں ان ذلات اور خطایا نبیوں سے ہوئے ہیں ذلات اور خطایا نبیوں سے یقیناً ہوئے ہیں نبیوں سے یہ جس جن لفظوں پہ میں زور دے رہا ہوں ان کو ذہن میں رکھنا ہے یہ فقہ اکبر جو ہے امام اعظم کی اس کی جتنی شروحات ہیں سب اس پر متفق ہیں آپ کے مقل سب اس پر متفق ہیں کسی نے اس کا رد کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے بعد انہی کی فقہ کے نام ور محق کین میں سے امام ابو زید دبوسی رضی اللہ تعالیٰ جن کا اصول و شاشی وغیرہ سب میں سب میں ذکر آتا ہے اصول فقر کتابوں خصوصاً فقہ کتاب میں آتا ہے ان کی کتاب تقویم العدل اصول فکر ان کی وفات صرف ہے چار سو تیس ہجری میں آپ فرماتے ہیں افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قصد على اقسام واجبتن و مستحبتن و مباحن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو آپ نے کسم ارادے کے ساتھ کیے فرمائے چار قسم ہیں کچھ واجب ہیں کچھ مصحب ہیں کچھ مباح ہیں کچھ زلت ہیں وہی لفزش جو خطا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے نمبر دو حوالہ نمبر تین امام شمس الما سرکسی جن کی فقہ کی مشہور کتاب ہے مبسوط سرخسی جو انہوں نے کوے کی قید میں بیٹھ کر کنارے پہ بیٹھے ہوئے اپنے تلامزہ کو املا کروائی تھی ان کی مشہور اصول فقہ کی کتاب المحرر فی اصول فقر اس کے اندر وہی امام تبوسی کی ملتی جلتی عبارت یہ چار سو پچاس ہجری کے وفات یافتہ ہیں وہ چار سو تیس کے تھے ایک ہی زمانہ ہے باب القلام فی افعال النبی نبی علیہ السلام حضور کے کاموں کے متعلق علم بین افعالہلتی تکون عنقستن تنخواس و عربات اقسام مباح و مستحبن و واجبن و فرضن و حنا حضور کے جو کام بال اور بالقصد آپ نے فرمائے وہ چار قسم مباح مستحب واجب اور فرض اور ایک پانچویں قسم ہے جس کا نام زلت ہے بلاکن ہو غیر و داخل فی حاضل باپ پھر آگے ضلعت کی وضاحت کی اس کا مانا بیان کیا اور معصیت کے ساتھ اس کا فرق ظاہر کیا ان کے بعد اصول الدین امام ابو اليسر بزدی کی یہ بددوی جو ہے پستدوی ہے یہ دو بھائی ہوئے ہیں ابول غسر بددوی اور ابول الجسر بددوی ابول غسر ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت مشکل کلام لکھتے تھے کم ہی لوگوں کو سمجھ آتا تھا تو مشکل والے بن گئے ابو الغسر ان کی کتاب مشہور اصول فقہ میں اصول بذدبی ہے جس پر کشف الاسرار امام عبد العزیز بخاری کی شرح دوسرے ابو یسر ازدوی ہیں یہ کلام آسان لکھتے تھے تو ابو یسر بن گئے ابوالسر اددوی کے اصول الدین محمد بزدوی کے یہ جی میرے ہاتھ میں قاہرہ مصر کے چھپے ہوئے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر ترپن عقیدہ بیان کرتے ہوئے اہل سنت وال جماعت کا قال لسنت سنت والجماعت ان الانبیاء لمبیا معصومون من الكبائر من جنوب والصغائر بطریق القصد اما امد صلا و فغیر معصومین وهی ما یا من الظنوب عنهم انحم خاتانہ خاتا ان اور نشان خطا بھی منسوب ہو گئی ذلت بھی منسوب ہو گئی نشان بھی منسوب ہو گیا اور فرمایا پیچھے کیا ہے اہل کال اہل سنت والجماعت اہل سنت وال یہ فرماتے ہیں تو ظاہر بات ہے اہل سنت والجماعت جب جمہور ائمہ کرام اس دور کے یہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر یہ خود شامل ہیں تو امام اعظم کے حوالے کے بعد اور ان دو حوالوں کے بعد یہ ایک ایسا عجیب عظیم حوالہ ہے کہ اس کو رد کرنے کی سوچنے والا اس کو لالے پڑ جائیں گے ان کے بعد تفسیرات احمدیہ ملا جیون نور الانوار والے درسی کتاب ہے التفسیرات الحمدیا مکتبہ حقانیہ محلہ جنگی پشاور پرانا قندھاری چھاپا اس کے صفحہ نمبر سات سو اکیس پہ لکھا ہے وکان ہاضا ذل بکان حاضہ ذلتم بن حصّ اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ کی بابت لکھا ہے کہ آپ علیہ اللہ وسلم سے یہ زلت تھی پھر کتاب الرشاد امام, امام الحرمین جوینی امام غزالی کے استاد خیر عتم ہی ابو شکور سالمی رحمہ اللہ کی جو داتا علی ہجویری کے زمانے کے ہیں اس میں صاف لکھا ہے وزلت میرا لمبے آئے جائز تو انڈ عام ہے اکثر فقہا کے نزدیک امبیا سے ذلت جائز ہے صحیح ہے شرحان ممنوع نہیں ہے اصول الدین امام ابو منصور بغدادی استاد ابو منصور بغدادی جن کی الفرق بین الفرق بھی ہے اور یہ بھی ہے عقیدے کے اندر بے مثال ہیں مسئلہ عصمت امبیا میں فرماتے ہیں اجماع اصحابنا یہ اصول الدین کتاب ہے دین کے اصول بیان ہو رہا اصحابنا ہمارے آل سنت وا جبات سب نے اتفاق کیا اعلیٰ بجوب کو سب گناہوں سے وہ بھاگ ظہور کے بعد وہ امداد صاحب ول خاتا فلئی ع ساغم راہ صاحب اور خطا تو یہ کیونکہ گناہوں سے نہیں ہوتے اس وجہ سے ساغا ہم یہ امبیال اسلام سے ہونا جائزہ یہ لفظ ہیں احمد صاحب ولخت امبیال السلام کی طرف اس کے بعد تمام اولیاء زمانہ جتنے اولیا سوفیا گزرے داتاری ہجویری سمیت غوث باغ میرا سمیت سب سب, سب کے نزدیک تصوف کی اور عقیدے کی معتبر ترین کتاب اس کا نام ہے شرح التعرف لمحب تصوف یہ شرح میں نے دکھائی فارسی کے اندر اس کا متن عربی میں ہے وہ یہ ہے التعرف عربی میں یہ تعارف لمد اب عرب یہ کس صدی کے تھے تین سو اسی کے غوث سے بھی پہلے ہیں داتا سے بھی پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں چوتھی صدی کے امام امام محمد بن صحاف کلابازی رحمہ اللہ یہ امام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جامع بنایا تھا یہ بیک وقت صوفی بھی بہت اعلی درجے کے تھے محدث بھی اعلیٰ درجے کے تھے فقیر بھی اعلیٰ درجے کے تھے سب صفات ان میں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اسما اور رجال کے امام ہیں اسما اور اجال کے فن میں حکم لگاتے ہیں جرابی فلانا ایسا ہے یہ ایسا ہے یا ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے ایسا. حدیث نقل کرتے ہیں تو امام بخاری کی طرح کہتے ہیں اخبارہ فلاں ہدسنا فلاں ہدسنا فلاں حدسنا فلاں اسی وجہ سے مسلمت بھی ہے مانی اخبار اور احادیث ان کی کتاب ہے ہمارے پاس غرے کے اتنا بڑا امام تعارف کے اندر وہ لکھ رہے ہیں اور شرح تعارف کے اندر امام مستملی بخاری یہ کلو من اسبا ظالا لما <وَخَطَايا> یہ تعارف کی بارت اور ابھی وکل من اسبت فین جہلوحا سغائر مکرون اب <بِالتَّوْبَة> زلت اور خطا جو حضرات امبیال اسلام کی ثابت کرتے ہیں ہمارے اولیاء کرام فقہ اسلام وہ ان کو سغیر مخرون بھی توبہ وغیرہ بناتے ہیں یہ عبارت ان کی ہے اللہ اس, کو, اس, اس کو ہندوستان عرب اجم کے سب نے پڑھا پڑھ رہے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پہ شرح لکھنے والے امام مستملی بخاری رحمہ اللہ انہوں نے پھر اس پر جو رنگ چڑھایا وہ بھی ایک بے مثال بن گئی ناچیز کے نزدیک عقیدے کے بیان میں اور تصوف کے بیان میں تعارف اور شرع تعارف کے ساتھ کی کتاب نہیں ہے آخر میں على حضرت امام اہل سنت اور مولانا فضل رسول بداجنی رحم اللہ وان استدامت صاحب واللت توفیقن کافظ استعمال ہو رہا ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے مقالے میں جتنی اس کی وضاحت کی ہے وہ کہیں نہیں پواؤ گے اس کو حضر رسول بدایونی قاضی سے نقل فرما کر یعنی قاضی عیاض مالکی سے نقل فرما کر وہ بھی برقرار رکھ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی اتفاق کر رہے ہیں افغان استدامت صاحب اور غفلت توفیقاً صاحب اور غفلت امبیال احمل پر دائمی نہیں ہوتی یعنی کبھی کبھی ہوتی ہے اور پھر آگے وسط مرارل غلط بن سان کا دل مال کی اس کی ان کی شروع شفا کی شروعات اب وہ بھی داخل ہو گئے شامل ہو گئے انہوں نے بھی فرمایا اس کے عمر شریعہ کے بیان میں غلطی اور نسیان دائمی نہیں ہوتی اس کا مطلب استمرار نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اگر آتی ہے تو تمبی ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے علامہ احمد ساوی مالکی رحم اللہ تفصیر ساوی مشہور ہے جلالین پر آخر میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے ان کو ان نزال کا ظاہر فی ہوا لہدم اسمت مطلب حکم فی آدم وہ شروع شروع میں نا ویز خلا الملائے کا دل آدم اس کے تحت شیتانو قرآن فرماتا ہے شیطان نے ان کو پھسلا دیا از اللہ ازلح قرآن ہے وہ پھسل گئے اور پھسلانے والا شیطان تھا اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اماں ہوا تو غیر معصوم تھی ان سے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو معصوم ہے ان سے کیسے ہوا آپ فرماتے ہیں اجیبا بین اجتحاد فا انہوں نے اجتہاد کیا اور خطا کی خطا کی کس نے بابے آدم علیہ السلام نے بابے جس پر میں زور دوں اس کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ اس کا فائدہ آگے نکلے گا فصم ملا خطا ہو معاشیت اللہ تعالی نے ان کی اتحادی خطا کا نام معصیت رکھ دیا اور یہ میں مقالے میں لکھ چکا ہوں کہ جو خطا ہوتی ہے انبیاء عالم السلام سے یا ذلت ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتا حقیقت میں محل صورت میں گناہ نظر آتا ہے ظاہر گناہ معصیت نظر آتی ہے ایشیان نظر آتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا اسی وجہ سے علماء نے لکھا المحرر میں شمس العما سرخسی نے لکھا کہ اس کو وہ ذلت ہے ان کی وہ خطا ہے ذلت ہے جو بغیر قصد کے ہوتی ہے یا کسٹ فیل کا ہوتا ہے ایشان کا نہیں ہوتا تو فرمایا اس کو اگر معصیت کہا گیا ہے تو مجازن کہا جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں تصویر بنی ہوتی ہے انسان کی اس کو انسان کہنا اگرچہ کسی معنی میں درست ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں صورت انسان کو انسان کہنا مجاز تو ہو سکتا ہے حقیقت نہیں ہو سکتی جس طرح کے تصویر انسان کو انسان مجازن کہا جا سکتا ہے حقیقتا نہیں کہا جا سکتا اسی طرح امب علیہ السلام کی جو ضلعت اور خطا ہوتی ہے اس کو اگر معصیت کہا جا کہا گیا تو وہ مجازن کہا گیا ہے حقیقتا نہیں کہا گیا اسی سے سمجھ آ گیا اللہ نے جو فرمایا فاشا آدم و رب آشا آسا, آسا معصیت کی نافرمانی کی یہ مجازن کہا جا رہا ہے حقیقت نہیں کہا جا رہا کیوں حقیقتن وہ اشتہادی خطا ہے وہ ذلت ہے یہ <سؤال> اللہ مساوی لکھ رہے ہیں اور سب پہلے بھی سم... دوسرے علماء کے حوالے سے بھیرا سم... سغ... ولا کبیرا تو ان سے نہ صغیرہ گنا ہوا ہے نہ کبیرا گنا ہوا ہے. ہے جی نہ صغیرہ نہ کبیرا ضلعت ہے اور خطا ہے معلوم ہوا ضلعت اور خطا نہ صغیرہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے اگر اگر اس کو معصیت یا سغیرہ کہا گیا ہے کہیں تو سمجھو وہ صورت میں کہا گیا صورت کی وجہ سے مجازن کہا گیا ہے کہ قدر نہیں کہا. <تصفح> اللہ اکبر سنو آگے اللہ مال کی رحم اللہ کمال کرتی وإنما هو من باب حسنات لبرار باب حاسنات البرار سیات المقربین فلم یہ تحمد المخالفت اور مایا ایک ہوتے ہیں ایک ایک ہوتے ہیں مقرب جو بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں نا ان سے ان سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نیکوں سے ہوں جو مقرب نہیں تو وہ ان کی نیکی شمار ہوں لیکن ان کے لیے بدی شمار ہوں کیوں کہ یہ قریب بیٹھے ہیں واقعی اس کی مثال یوں سمجھو کہ اس وقت میرا کوئی طالب علم میرا کوئی آخر کمرے سے باہر آئے اس کی حرکتیں اور ہوں گی پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا اور میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا اگرچہ مجھے علم بھی ہو اور سامنے بیٹھا ہوا سانس بھی اونچی لے گا تو بے ادب شمار ہو سکتا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے سمجھو وہ اپرار میں سے ہے اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھو مقربین میں سے ہے فرماتے ہیں سنو وا سب بے معلب اب سغیرت فقر کفر فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جان بوجھ کر گناہ کرنے اور نافرمانی کرنے کی نسبت کر دے کبیرہ سغیرہ گناہ کی حقیقت سمجھ کر تو وہ کافر ہو جائے گا کما ان اگلی بات بھی سنو کما ان من نفا اسمل اسکد کفر نسل آیا جس طرح کے جو لفظ عرشان اور معصیت قرآن میں آیا فاسا آدم اس معصیت لفظوں کی, لفظوں کی بھی نسبت لفظوں کی بھی نسبت یہ لفظ بولنا بھی جائز نہ سمجھے جس طرح یہ کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے کیوں کہ جب آ قرآن میں فاسا آدم تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں. اس کا مطلب تو صاف نکلا جو قرآن کو غلط کہہ رہا ہے تو نہ اس طرح خبیص بننا چاہیے نہ اس طرح تقوے کا حیضہ ہونا چاہیے انسان کو اعتدال پر رہنا چاہیے اب سمجھ آ گئی علامہ صابی اللہ کہ اس آخری حوالے کے بعد میرے خیال میں جو حیا والے لوگ ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے اور پھر حیاؤں کے لیے بازار بھر دو کتابوں کے آخر میں جو کتاب ہے جس نے اس پر خوب کلام کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس کا محبالہ اس وجہ سے پیش کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اشرف نے اس کا حوالہ پیش کر دیا ہے لیکن میں اپنے الفاظ میں جو وضاحتیں وہ چھوڑ گیا ہے اور اس کے خواب خیال میں بھی نہیں ہوں گی وہ میں کرنا وہ وضاحتیں پیش کرنے کے لیے میں ضرور اس کتاب کو کھول کر اس سے بھی حوالہ آپ کو سناتا ہوں اس کے اندر ان لوگوں کا بھی جواب ہو جائے گا جو ابھی ابھی میں سن رہا تھا خانے وال کے علاقے کے کوئی انڈیا کے بریلی شریف کے ادھر ادھر کے کم علم لوگ کہتے ہیں کہیں خطاق لفظ بھی بی پاک کی طرف منسوب نہیں آیا کہیں خطاق لفظ نسبت نہیں کہیں خطاق پتہ نہیں یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے آج کل کے علما جو ہیں نا وہ رہ گئے ہیں ٹی وی اور اخبار کا مطالعہ کرنے والے کتابوں کا مطالعہ کرنے والے چال بسے اس وجہ سے ایسی باتیں ٹی وی اور اخبار کے مطالعے سے نہیں ملتی ادھر سے تو بی بی کنجری ملتی ہے ان کی کتاب پڑھنے میں آتی ہے تو حضرت انہیں کو پڑھتے رہتے ہیں جی ورنہ اور عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شیف یہ حوالہ پیش کر چکا ہے تو حق بنتا ہے کہ کم از کم دیکھ تو لیتے وہ بیان جو کر رہا ہے جب بیان کر رہا ہے تو سننے کے بعد بھی پھر یہ کہنا کہ حوالہ یہ نسبت کہیں نہیں پائی گئی یہ کتنی بڑی ہر درمی ہے کیا کہیں گے ہردرمی کہیں گے, ہر درمی کہیں گے ہاں؟ یہاں پر جو وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں وہ جی ہے کہ فوادر رحمود علام العلوم لکھنوی رحمہ اللہ کی جب مسلم و ثبوت کی شرح ہے لا یعنی آک دو واحد ہم یعنی مسئلہ اجماع اکیلے اہل بیت سے منعقد نہیں ہوتا اللہ برو کبیر <تصفح> اللہ بہر الم لکھنوی رحمہ اللہ مسلم ثبوت کی لا کے تحت لکھتے ہیں قدل اشتناب علقر و باتیمہ ولا, ولا شک في بهذا عصمت ولا یرتا بفیہ صفی خالع ربقتل اسلام عن عنقه وقد تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاجتناب ونرجو ان يكونوا معصومین بهذه العصمت وایدن قد تطلقوا على عدم صدور الذنب لا عمدا ولا صحوة ولا خطا ومع ذلك عدم الوقوة في خطا اجتهادی في حکم شرعی وهذا هو محل الخلاف بيننا وبینهم اللہ ما بارلو پھر انہی سے ملا بخب دار ملتانی ہاشیہ نبراس میں بغیر نسبت کے ابہام کے ساتھ نقل فرما رہے ہیں کہ عصمت جو ہے اس کے تین معنے تین استعمال ہیں تین استعمال اجتناب عن کبائر اور اخلاق باطلا ضمیم سے فرماتے ہیں کوئی شک نہیں اہل بیت کرام اس معنی میں معصوم ہے فرمایا اس کے اندر شک وہی وہ کرے گا جو اسلام کی ڈور اپنے گردن سے نکال دیتا ہے دوسرا قبائر کے اجتناب کے ساتھ ساتھ اخلاق زمینہ کے اجتناب کے ساتھ ساتھ سغائر سے بھی اجتناب کرے فرمایا ہم امید رکھتے ہیں البیت اس معنی بھی معصوم ہیں یہاں پر میں وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پر جو عصمت کا معنی بول رہے ہیں عصمت کا لفظ بول رہے ہیں یہ عصمت بالمان العام ہے جس طرح کہ میں مقالے میں لکھ چکا ہوں اور آپ کو ابھی سنا چکا ہوں کہ عصمت بالمان العام غیر انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ورنہ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ عصمت بالمان الخص جس کا مطلب ہوتا ہے گنا کا ناممکن اور محال ہونا ایسا پاک ہونا کہ ان سے گنا محال ہو یہ صرف انبیاء ملک اور امت میرا تو کے لئے خاص ہے اور علامہ بہار الملک نوی سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ تمام اہل سنت و کے عقیدوں کو چھوڑ کر اور ایک نئی راہ اختیار کریں جو رفظ میں جا پڑے یہ ممکن نہیں علماء تصریح کر چکے ہیں اس مت لوگوں ہی معنی میں دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے بولو کوئی مانا ہے اس کا مانا حفاظت ہے یعنی اسمت حفاظت کے معنی میں انہوں نے لیا ہے یہاں پر ہاں ایک اور مانا ہے اسمت کا فرمایا آخر میں وہ اختلافی ہے پھر اس کو بیان کرتے ہیں اب اصل عبارت کی طرف آتے ہیں توجہ وائن دلل اسما بے حاد الجھے سیما یقبر بلوہ یس تقرر علیہ وہ آہل البیت کھار وہ اشتحدین یجوز و علیہ الخطا تھی اجتہاد وہ ہم یوسقی بونا اجتحادی خطا کیا اشتحادی خطا سے بھی معصوم ہونا یہ صرف ہم بیا کے ساتھ خاص ہے اہل بیت کرام باقی مجتحدین کی طرح یجوز و علم الخطا ان سے اس باب کے اندر خطا جائز یعنی صحیح ہے شران وہ ہم یوس ہونا افطے وہ جب اشتہار کرتے ہیں کبھی درست نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کبھی غلطی کر جاتے ہیں خطا کر جاتے ہیں وہ یجوز ولحم <مُزَّلَّة> اسی طرح ذلت بھی ان پر جئے ہے خطا کے ساتھ ذلت کی خود تعریف کرتے ہیں خود مانا بتاتے ہیں علامہ باہر العلوم وہ ہے یا وقوعی امن غیر مناسب مرتبہ غیر تعمدن کہ جو کام ان کی شان بڑھتے ہوئے مطابق نہیں لائق نہیں ہے اس کے اندر بغیر ارادے کے خست کے پڑ جانا یعنی ایسے کام کا ان سے واقع ہو جانا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہے ان کے مرتبے کے خلاف ہے ایسے کام کا ان سے واقع ہو جانا بغیر کست و ارادے کے فرمایا یہ ذلت ہے آگے کما واقعہ من سد النساء رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کہ یہ ذلت واقع ہوئی سیدہ سے فی ہجر من ہجرانہ خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعها من آہا فادک من جہت المیرات ولا ذمبفی ہے اور وہ کیا ہے وہ ذلت بی بی پاک کی کیا ہے خط بی بی پاک کی ضلعت کیا ہے فرمایا وہ سیدہ کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا یہ ضلعت तो, ہے آپ کی اب ایمان سے بتانا یہ ذلت کی نسبت سیدہ کی طرف کر بھی رہے ہیں اور نام لے کر کر رہے ہیں اور اسی مسئلے میں کر رہے ہیں جس کے اندر جھگڑا چل رہا ہے اس کو کروڑوں لوگوں نے پڑھا ہزاروں علماء نے پڑھا مہر علی نے پڑھا آلہ حضرت بریلوی نے پڑھا سب نے اس کتاب کو پڑھا ہے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اس کو غلط نہیں کہا کیسے غلط کہتے اتنے امام شریعت کے پیچھے سنا چکا ہوں بات کو سمجھنا خیر یہ تو میں صرف عرخاء العنان کے طور پر یہ بات کرتا ہوں یا علی سبیل تنزل علی سبیل تنزل یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں امبیال اسلام ام کے متعلق جو حوالے پیش کیے جا چکے ہیں ان کے بعد یہ حوالہ پیش کرنا یہ خود امبیا کی گستاخی ہے ایمان سے کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے یہ مہاذ ان خبیسوں کے لیے مجھے تنزل کرنا پڑ رہا ہے جو جاہل خبیسوں کی اس وقت بھرمار ہے نا اور ایسی نسبتوں کو ہاں جی مقام بیان کے اندر مقام ضرورت کے اندر ایسی نسبتوں کو گستاخی کوفر پتن کیا کا قرار دے رہے ہیں ان خبیصوں کے لیے مجھے یہ جی تنزل کرنا پڑا اور اترنا پڑا ہے ورنہ بیال السلام کے متعلق جب ایسی چیزوں کی نسبتیں آپ اتنے بڑے بڑے اماموں سے سن چکے ہیں تو پھر کیا تک بنتی ہے کہ یہاں پر اہل بیت میں سے کسی کا نام لیا جائے اور اس کے لیے خطا کے اندر کلام کی جائے کہ جائز ہے فلان ہے فلان یہ, یہ تو خود گستاخی ہے جب سید الانبیاء کی طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی کرام ان چیزوں کی نسبتیں کر چکے ہیں تو سید الانبیاء کی بیٹی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اس سے بڑا کفر کیا ہوگا بھائی کسی <سلام> اور کا کیا نام لینا لیکن پھر بھی ان خبیصوں کے لیے تنزل کرنا پڑ رہا ہے یہ ضلع بول رہے ہیں کہ بی بی پاک سے یہ جی لفظ ہوئی آپ کو بتاتا چلوں زلت اور خطا امام اعظم کی فقہ اکبر میں آپ نے وہ لب سنے ہیں خدقانت میں ضلع خطایا اس کی شرح لکھتے ہوئے علماء کرام نے جو کلام فرمایا خصوصاً خصوصاً یہ شرح فقہ اکبر شیخ اسحاق حکیم رومی رحم اللہ جن کی وفات شریف نو سو پچاس میں آئے جو شرح اس مقام پر انہوں نے کی ہے اور خطا کی کمال کر دی ہے بہت زبردست کلام فرمایا ہے اتنا اس کا خلاصہ وہ مقالے میں آ چکا ہے یہاں تنبیہ ارد کر دیتا ہوں کہ خطا کا درجہ ذلت سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب کہ جو ہے نا ختھا جو خطا ہے یہ اس کے اندر خطا کے اندر خطا کے اندر بنسبت ذلت کے نقص کم ہے ذلت میں نقص زیادہ ہے کیوں کہ خطا اجتحادی ہو یا غیر اجتحادی اس میں فیل کا ارادہ نہیں ہوتا مطلقاً سلت میں فیل کا ارادہ ہوتا ہے لیکن معصیت کا ارادہ نہیں ہوتا تویلی ارادہ ہوتا ہے وہاں پر معصیت کا تعویلی ارادہ ہوتا ہے بابے آدم علیہ السلام و تسلیم نے ارادہ تن دانا تناول فرمایا تھا بھول کر نہیں کیا تھا ارادہ تن کھایا تھا ایسے ہے نا تو بھائی ضلعت کا درجہ تو اوپر ہے نقص کے اعتبار سے یعنی ذلت جو ہے یہ جتنا کم درجے پر پہنچتی ہے خطا اس سے اوپر کے درجے پہ آتی ہے یعنی اگر ایک بندے نے ضلت کی ضلت کی تو اگر اس ضلت کی وجہ سے اس کے کچھ سواب میں کمی آئی تو خطا کرنے سے جو ثواب میں کمی آئے گی وہ زیادہ آ, وہ کم ہوگی اور ضلعت کی وجہ سے جو کمی آئے گی وہ زیادہ ہوگی ثواب کے اندر جو ذلت کی وجہ سے کمی آتی ہے وہ وہ زیادہ ہے اور جو کمی خطا کی وجہ سے آتی ہے وہ کم ہے تو بھائی وہ تو مولانا بحروم لکھنوی تو ذلت ثابت کر رہے ہیں اور لڑائی خطاب ہو رہی ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ پیچھے خطا کو بھی ثابت کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں یوسکی بونا و یوخت اونا, اونا بھی کہے گئے تو اس کا مطلب ہے خطا کی نسبت بھی بی بی پاک کی طرف کر دی اور اہل بیت کی طرف کر دی اور جناب جی جو ہے زلت اس کی نسبت بھی کر دی پھر یہ کہنا یہ کیا ڈھٹائی ہے بھائی کیا بے شرمی ہے یہ کہنا کسی کتاب میں نہیں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے اس سے اوپر چلو بھائی فتح الباری شراب بخاری کے اندر امام شاشی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے امام قفال شاشی شافعی ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ حاجر ہے بولنا چھوڑ دینا یہ حاضر ہے اور ہر حجر شرانجائز نہیں فتح باری کے اندر ہے سمجھ نہیں آئی بات کی سبحان یہ حوالہ جاتا ہے ذلت اور خطا کی امبے عالم السلام کی طرف نسبت اور پھر تنت سولن اہل بیت کی طرف نسبت کے بھی حوالے آ ان حوالہ جات کے بعد آگے چلتے ہیں نشیان ہاں غفلت کا حکم نہ خلاف اولا کا حکم مقالہ شروع ہو رہا ہے پھر سبحان اللہ خلاف اولا کا حکم بال اتفاق امب عالم السلام توجہ درا بال اتفاق امب عالیہ السلام کے تینوں امور کے ساتھ خلاف اولا خلاف افضل اس کا تعلق درست ہے بلکہ واقع ہے لیکن یہاں یہ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ یہ خلاف اولا و خلاف افضل جو کہا گیا ہے تو یہ مقید ہے ان کے اپنے مقام رفیع اور حال بدیع کے ساتھ دوسروں کے مقام کی بنسبت وہ کام خلاف اولا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے اگر بالفرد وہی ثابت ہو تو وہی اولا تو ان کے لیے وہی اولا اور افضل ہوگا چنانچہ امام فتح اللہ بنانی توفت الاسفیاف ہیں توحفت السفیافیان قول بے عصمتلم مطلب بیا کتاب کے صفہ بیالیس پر امام اجہوری مالکی سے نقل فرماتے ہیں فیقون قبیل خلاف الاولہ بن نسبت لا مقام ان کا نہنسبت لا گئی رحم عن خلاف الاؤ في حق کے گئے ما هنا فو خلاف اللہ بن نسبت بن نسبت لگے رہم فو مستحسن سمجھ آ کہ نہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے خلاف اولا کام ہو گیا یعنی آپ کے مقام کی بنسبت وہ خلاف اولا تھا دوسروں کے مقام کے بنسبت اگر وہی, وہی کام دوسرے کریں تو ان کے لیے ہو اللہ ہوتی دور رکھیے بیٹھے غفلت کا حکم وہ جو اعلی حضرت کے حوالے سے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے غفلت کا حق. یہ ہے کہ اللہ تعالی کی یاد اور مشاہدہ سے غفلت تو ان کے لیے محال ہے یعنی امبیال اسلام کے لیے محال ہے اور اس سے وہ قطعا ہوں میں لیکن کسی اعلی اور عرفہ حال اور مقام جیسے مشاہدہ حق میں مصروف و مشغول ہونے کی وجہ سے کسی امر ذاتی یا دینی کا دینی سے غفلت و زہول ہو جانا درست پر واقع ہے جیسا کہ علماء کرام نے تصریف فرمائی ہے نش... نشان اور صاحب کا حکم یہ ذاتی اور دنیاوی امور میں امبیال السلام کو بعض اوقات لاحق ہوتے ہیں صاحب بھی اور نشان بھی مگر بعض کے نزدیک امبیال السلام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں لیکن یہ قول دلائل ظاہری کے خلاف ہے چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر چار سو ایک میں ہے ولاکن ان نما انبشر مسل حکم انسا کما تنسون فائدہ نسی تو فطل کے اور حدیث معتا کی کوئی سند نہیں جیسا کہ حافظ ابن عبد اور دیگر شارحین معتا اور حافظ نے فت الباری میں تشریف فرمائی لا اسلح رہے امور دینیا جن کا ابلاغ ان پر جن کا ابلاغ ان پاکوں کی تشریف آوری کا اصل مقصد ہے تو ان میں صاحب السان امبے عالم اسلام سے ہو سکتا ہے یا نہیں تو ان میں صاحب السان علیہ السلام سے ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے جس کو صاحب مساجرہ اور دیگر نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں اہل سنت کے دو قول ہیں پہلا یہ ہے کہ وہ پاک اور معصوم ہیں دوسرا ہو سکتے ہیں لیکن برقرار نہیں رکھے جاتے تمبی آ جاتی ہے آپس کا حکم اس کے حرام ہونے کی وجہ سے علیہ السلام ان سے یقین اس سے معصوم ہوتے ہیں لاہب اور کھیل کود جائز مقصد کے لیے ممکن ہے جیسے ہم عائشہ پاک کے ساتھ دوڑنا وغیرہ لیکن یہ بعض اوقات ایسا ہوتا مزاح جس کو ہم مزاق کہتے ہیں مزاح کا حکم کسی حکمت کے تحت بعض اوقات امبیال اسلام مزاق فرماتے تھے لیکن مزاح باطل سے معصوم ہوتے ہیں قطعی طور پر جیسے مذاق میں جھوٹ اب آخر میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد فیصلہ کیا جا رہا ہے اور نتیجہ حاصل کیا جا رہا ہے آپ سن, سن چکے ذلت خطا خلاف اولا غفلت از امرے اور صاحب نشان لاہب مزاح گنا مزاح یعنی یعنی گنا اور آبس کو ان گیارہ لفظوں سے نکال کر گناہ اور آبس کو ان گیارہ لفظوں سے نکال کر سب کی نسبت کرنا بے علیہ مسلام کی افعال شریفہ کی طرف اہل سنت و جماعت کے جمہور اماگرام اور علماء اسلام کے نزدیک مقام بیان میں صحیح ہے تو اہل بیت کی طرف خطائے اصطلاحی کی نسبت کرنا کیسے گستاخی اور کفر یا گناہ اور محتاج توبہ ہو سکتا ہے لازمن یہ بات ہے جن لوگوں نے ایسے چاہلانا شور شرابے ڈالے ہوئے ہیں وہ عقیدہ عسمت عال بیت کی دلالت اور فطرے میں ملوث ہیں یہ نتیجہ اور یہ فیصلہ ہے یہاں پر لہذا جو لوگ آل بیت یا سیدہ کے لیے آل بیت یا سیدہ خاتون جنت کے لیے ایسے جھگڑے میں مصروف ہیں کیونکہ ان کے ایسے جھگڑے سے سیدہ اور آل بیت کسان اور عظمت کو امبیالحم الصلاح تو وہ تسلیم کسان اور عظمت سے بڑھانا یقیناً لازم آ رہا ہے تو اگر وہ اپنے اسلام اور ایمان اور اپنے مذہب عقیدے کی فکر رکھتے ہیں تو ان پر توبہ ان پر توبہ فرض ہے اگر نہیں کریں گے تو اہل سنت و جماعت کے مذہب سے وہ یقیناً خارج ہوں گے یہ ہمارا فتوا نہیں یہ تمام اماموں کا فتوا ہے امام اعظم سے لے کر وہ تو جاہل وہ تو جاہل اپنی مرضی سے نکالتے ہیں اہل سنت سے ہم نہیں ہم نہیں نکال سکتے کسی کو نہ داخل کر سکتے ہیں ہم سنا سکتے ہیں کہ یہ نکالنے والے ہیں باقی یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں ہمارا مقصد نہ کسی کا رد اور نہ کسی کا دفاع آہ! باطل کا رد اور حق کا دفاع ہے آہ! کیوں آہ! ہم رد اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس گمراہی سے بڑے بڑے بلاؤں میں مبتلا ہیں تو پہلے ان سے توبہ کرائیں کہ ان سے توبہ کرائیں پہلے ان کا رد کریں گے ان کا رد ان کا رد کر چکے ہیں بتا چکے ہیں لہذا ہم ایسی باتوں پر تمبی کر کے ان کو کوئی واپس کرنے کی یا توبہ کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے ہم اتنا بیوقوب نہیں ہیں پہلے یہ لوگ بلائے یہودیت سے توبہ کریں آخر میں ناچیر نے یہ تمبی کی ہے پھر کہ سابقہ جتنے الفاظ کی فہرست معاشرہ پیش ہوئی ہے اور ان میں سے جن کا استعمال جائز رکھا گیا ہے تو وہ مشروط ہے ضرورت بیان کے ساتھ اور وہ تین حالات ہیں ذکر وکرنس تعلیم و تدریس رد مخالفین ورنہ ہرگز جائز نہیں لہذا عوام الناس پر پرہے ضروری ہے اب میں تاج دارے گولڑا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ہمارے شاہ کل مشائق ہیں آپ کی کتاب جو ہے نا تصفیہ ماں بین سنوشیا کلام کرتا ہوں کاجدار گھلڑا کی تصفیہ عبا کی جو عبارت ہے اس پر کلام کرتا ہوں آہا. میرا مقصود نہ کسی کی تائید اور حمایت ہے اور نہ کسی کا رد میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں آہا. آہا. تاکہ اپنے دوست ساتھی مطمئن رہیں میرے بھائیوں گولڈا رضی اللہ تعالی ان نے تصفیہ کے اندر سفا نمبر چھیالیس پہ یہ لکھا میرے موضوع کو سمجھنے کے بعد اس عبارت کو سمجھنا بالکل آسان ہے اور اس میرے موضوع کو سننے کے بعد اس عبارت میں جب بندہ غور کرے گا صاحب تو وہ ایسے حقیقت کو سمجھ لے گا کہ تاجدارے بول رہا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 اہل بیت احمد ردوان کو پاک کردانا ہے لہذا سیدت رضی اللہ تعالی عنہ فتح کا دعوی کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی کیا مطلب آپ فرماتے ہیں کہ سنیوں کا مخالف فریق یعنی شیعہ وہ آیت تطہیر کو سامنے رکھ کے اگر یہ کہے کہ سیدا نے جب دعویٰ کیا باغ فتق کا تو وہ انہوں نے دعویٰ کر کے کوئی ناجائز کام نہیں کیا نہ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ پاک ہیں اگر کوئی شیعہ یہ اعتراض کرے کہ بی بی پاک جب انہوں نے باغ فتح کا مطالبہ کیا تو کیوں کہ آ تطہیر سے وہ معصوم ہیں لہذا انہوں نے جب مطالبہ کیا تو کوئی نجائز کام کا ارتقاب نہیں کیا کوئی نجائز کام نہیں کیا انہوں نے بات کو سمجھنا مودرج کہہ رہا ہے ناجائز کام نہیں کیا آپ فرماتے ہیں شیا اگر یہ کہے کہ انہوں نے ناجائز کام नहीं. نہیں کیا کیوںکہ پاک ہے تو آپ اس کو جواب دے رہے ہیں فرماتے ہیں تفصیلی جواب تو اس کا آگے آئے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے کسی بھی قسم کی خطا کا یہ خطا کتنی قسم کی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے بھی مانے لغت کے اندر خطا کا کتنا عام معنی ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور جو کلامی معنی ہے فقہی معنی ہے خطا کا وہ بھی سارے معنی بیان کیے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ غلط ہے بات کو سمجھنا اب ملا اس میں پھنسے ہوئے ہیں لفظ بول گئے آپ ان سے کسی بھی یہ ممکن نہیں ناممکن ہے ناممکن کا لفظ بول گئے کیا اب ان کو پتا نہیں ہے پھنسے اس وجہ سے ہیں کہ یہاں امکان کس معنی میں ہے ممکن کس معنی میں ہے وہ بے وہ اگر غور کرتے نا سوال, سوال, سوال میں غور کرتے سوال میں کہا گیا کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی بات کو سمجھنا ناجائز امر کی یعنی مطالبہ کر کے باغ فتح کا وہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو یعنی کیا مطلب کہ ان کا وہ مطالبہ سراسر جائز تھا ناجائز مطالبہ نہیں تھا لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی ناجائز کام کیا تاج دار گولڑا ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ناجائز کام کی مرتکب نہیں ہوئیں آئے سے کا تقاضا یہی ہے فرمایا اس سے توجہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ یہ گروہ پاک ہے معصوم ہے یہ غلط ہے معصوم نہیں سمجھنا پاک با بانا معصوم یا نہیں معصوم نہیں معصوص سمجھنا ہے وہ تو بتا چکا ہوں نا معوس تو پہلے بتا چکا ہوں کہ معصوم ہے یہ غلط ہے اور یہ سمجھنا کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سردرد ہونا ناممکن ہے فرمایا یہ بھی غلط ہے اب سمجھو ذرا یہاں پر آپ فرما رہے ہیں ناممکن تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر میرے بھائی امکان جو ہے وہ شرعی ہے شرعی مانا میں ہے جی کیوں کہ تاجدار دار گولڑا کا عقیدہ اہل بیت کے متعلق حفاظت کا ہے عصمت کا نہیں اور عصمت میں خطا سے محفوظ ہونا گناہ سے محفوظ ہونا جب بتا چکا ہوں جن جن چیزوں سے محفوظ ہونا عصمت میں واجب ہے حفاظت میں جائز ہے واجب نہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ سمجھنا کہ وہ ناممکن ہے ان کی خطا بات سمجھنا ان کی خطا ناممکن ہے یعنی یہ سمجھنا کہ صحیح نہیں شریعت میں ممتنے اور محال ہے خطا سرزد ہونا ان سے محال ہے یہ نہیں بلکہ ج... واجب نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ ان کا... ان... ان کا خطا نہ کرنا واجب ہے یہ غلط ہے یہ سمجھو ان کا خطا کرنا جائز ہے لہذا ممکن بمانا جائز ہے کیونکہ حفاظت میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے ممکن کا جیسے پیچھے وضاحت اللہ کر چکا ہوں اللہ اب سمجھ آ گئی کہ اللہ نہیں آئی اللہ اللہ اللہ تو میرے بھائی تاجدار گورہ کے کلام کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ سو کہہ رہے ہیں شیعوں کو جواب دیتے ہوئے کہ تم یہ سمجھتے ہو معصوم ہیں اور محال ہے ان کا بی بی پاک کا مطالبے کے وقت خطا کا ارتقاب فرمایا ہمارے نزدیک صحیح ہے محال. یہ کہہ رہا ہے وہ محال. کوئی محال نہیں ہے جائز ہے محال. اور انہیں او او او یعنی ان کی یہ خطا ہے وہ یہی فرما رہے ہیں جب صحت کی بات کر رہے ہیں محال. یہاں امکان محال. صحت کے محال. جواز کے معنی جواز شرعی کے معنی میں کیوں کہ اوپر سائل جو ہے وہ ناجائز کہہ رہا ہے سائل اوپر ناجائز کہہ رہا ہے پھر اس کے آگے اس کے آگے گوڑا نے آئے جو وعدہ کیا کہ آگے چل کر آیت تتیر میں اس کا آپ مفصل آپ دیں گے تو اٹھاون صفحے پہ بالکل صاف یہ لکھ رہے ہیں بلکہ یہ معنی اف مغفرت مغفرت درآخرت ہے آف مغفرت در تتی آف مغ... تطح... مغفرت آخرت ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آخرت میں اف و مغفرت تبھی ہوگی کہ یہاں پر خطا ہو اگر خطا نہیں تو افو مغفرت معافی کس چیز کی ہوگی خصوصاً اتحادی خطا اس کے ساتھ اف مغفرت تو بولی نہیں جاتی کیوں خطا اتحادی کے بتا چکا ہوں اس میں تو ثواب ملتا ہے تو افو مغفرت کا کیا مانا اس میں تو درجہ برد ہوتا پھر فرماتے ہیں خطا کا سدور بہر کیف متحرین سے ممکن ہے یعنی شرانجائز ہے کیوں کہ ان کی محفوظیت پر تو دلائل ہیں معصومیت پر بھی ایک دلیل بھی نہیں ہے سوائے خوراک کے <تصفيق> اللہ ہو جلشان رہ ہمیں استقام التصرف